رکعت میں دعائے قروط کے بعد دروشری پڑھنا بہتر ہے اللہ میں توفی عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و بارک و وبارکا وسلم الحمد للہ شابان کی بیس تاریخ ہو چکی ہے اللہ نے چاہا تو ہم ماہر رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ مرحبا ہم سل سعید نام محمد دل علم سل سعید محمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کل اٹھے مر جائے دل تازہ ابا صدم ابا پھر آمد رمضان ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو خوش نصیب روزے رکھتے ہیں انہیں روزے کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو خوش نصیب روزہ رکھتا ہے یہ روزہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جی ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا اس کا کفارہ ہو گیا سبحان اللہ تو روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا اور مسند ابی اعلی حدیث نمبر 917 ہمارے پیارے آقاد و عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے جو ہے نا یہ بہت لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے اور خنت و طالبین میں ہے کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر پانچ سو سال تک ہوتی ہے تو روزہ رکھنا جہنم سے دور کر دیتا ہے اور روزہ رکھنا انشاء اللہ جنت کے قریب کر دے گا مجموعہ الزوائد حدیث نمبر چار ہزار سات سو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اکالی صلاحت السلام کا فرمان عظیم جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبر جد کا بنایا جائے گا سبحان اللہ صلا سعید على ہم علا ہم صح سید نام ہم دل آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیا سیوں کی مغفیرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجری جھوم جاؤ مجری رمضان میں غفران ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے رمضان کی آمد مرحبا روزے کی آمد مرحبہ شہری کی آمد مرحبہ استار کی آمد مرحبہ روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو روزے کی کثیر جزا دی جاتی ہے جی ہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے فنا حلی و ان عجیب روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک وا کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کرتا ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کرتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک استار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت سبحان اللہ روزہ دار کے منہ کی بو اسمیل بو دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ساری عبادتیں اللہ تعالی کی ہیں مگر خصوصیت کے ساتھ روزے کو فرمایا کہ یہ میرا ہے چند وجہ سے کیوں فرمایا سنیے چند وجہ سے ایک یہ کہ دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے اطاعت فرما برداری جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے یہ اطاعت ہے روزے میں عشق غالب ہے روزہ دار میں علامات عشق جمع ہو جاتی ہیں اور متی کا عوض ثواب ہے عاشق کا عوض لقائے یار سبحان اللہ جو فرما بردار ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور جو عاشق ہے اس کو دیدار یار ملتا ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور ان میں کچھ کرنا ہوتا ہے مگر روزے میں ریا نہیں ہو سکتی نہ اس کی کوئی صورت نہ اس میں کچھ کرنا ہے جو اندر باہر کچھ نہ کھائے پیے وہ یقیناً مخلی سی ہے ریاکار کار گھر میں کھا کر بھی روزہ ظاہر کر سکتا ہے روزے کو اللہ تعالی نے فرمایا میرے لیے کیوں فرمایا مفتصا مزید فرماتے ہیں کل قیامت میں دوسری عبادتیں اہل حقوق چھین سکتے ہیں حتیہ کہ قرض خا مکرو سے سات سو نمازیں تین پیسے قرض کے عوض لے لے گا اس میں بھی عبرت کی بات ہے جو قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں قرضہ لوٹاتے نہیں ہیں بعض پھر بدماشی بھی کرتے ہیں چوری اور سینا زوری کہتے تو لے لے بھائی لے کے دکھا دے تو یہ درست نہیں تین پیسوں کے بدلے میں قرض لے کر دبا لیا تین پیسوں کے بدلے میں سات سو نمازیں دینی پڑیں گی مفتی صاحب فرماتے مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا رب تعلی فرمائے گا روزہ تو میرا یہ کسی کو نہیں ملے گا مزید مفتی صاحب فرماتے نہیں روزے کو یہ کہا گیا کہ روزہ میرا ہے کیوں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کفار و مشرقین دوسری عبادتیں بتوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں قربانی سجدہ حج و خیرات وغیرہ مگر کوئی کافر روزہ بت کے لیے نہیں رکھتا اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو صفائی نفس کے لیے تاکہ اس صفائی سے بتوں سے قرب حاصل ہو غرض کے روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا اور مرآت آت میں جو مشکا شریف کی شرائع مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعلیہ نے لکھی آپ مزید فرماتے ہیں اس عبارت کی دو قرآن اجزی معروف اجزی مجہول یعنی روزے کا بدلہ میں برائے راس خود دوں گا میں دینے والا روزہ دار لینے والا جو چاہوں دوں اس کی جزا مقرر نہیں یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ جنت والا رب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے تو کتنی پیاری بشارت ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے کھانے پینے جمعہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ آزا بدن کا بھی روزہ رکھا آزا کو بھی گناہوں سے بچایا تو ایسا روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کا گفارا ہو گیا حدیث میں ہے میرا اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اکالی سلاط اسلام اپنے پروردگار کا فرمانے خوشگوار سناتے ہیں فعنہ لی و ان اجی بی روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود ہی دوں گا حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض مقدسی نے کرام نے اجزا بھی ہی بھی پڑھا ہے جیسا کہ تفریح نہمی وغیرہ میں تو پھر معنی یہ ہوں گے روزے کی جزا میں خود ہی ہوں سبحان اللہ روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارہ و تعالی ہی کو پا لیتا ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں کو جو نہیں رکھتا مرحبا پھر عاشقہ نے رسول اللہ ہمیں عاشق رمضان بھی بنا دے آشق قرآن بھی بنا دے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے ارشاد فرمایا روزہ سپر ہے ڈھال ہے اور جب کسی کے دن کا روزہ ہو تو نہ بہودہ بکے اور نہ ہی چیخے پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں حضرت امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمائے روزہ ڈھال ہے کہ معنی عام بھی مراد لیا جا سکتا ہے یعنی روزہ جہنم سے بھی ڈھالے تمام گناہوں سے بھی روزہ جہنم سے بھی بچائے گا اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بھی بچائے گا اللہ تعالی ہمیں سارے روزے ظاہری اور باتنی آداب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ رکھنے کی توفیقتا فرمائے آمین بجا النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم